الحمد رب العالمين والصلاة سید قال اللہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین و والسلام وسلم علیہ سید المبیا ولم قال قاللہ تعلیٰ و تبارا کا بقرآن المجید و الفرقان الحمید بسم اللّہ رحمٰن الرحیم ودا وِضا سجا صدق اللّہ مولان العظیم و صد رسولنبی الکریم الروف الرحیم اللّہ منوِغلوبہ ناب القرآن وضعین اخلاق ناب القرآن واد خلنجن طب القرآن و نچنع من القرآن قال الله تعالى و تبار کا فیشان ان سلام رب العالمين تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجد کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی اللہ جللہ علیہ کی و سطح کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں، محبتوں اور نیاسمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذیو وقار علماء کرام حضرات سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ توفیق لاہی وینس میرج ہال میں ماہانہ درس قرآن شروع ہوئے دسواں سال جاری ہے اور تسلسل کے ساتھ کتاب رحمت قرآن مجید کا پیغام آپ تک منتقل کیا جا رہا ہے جس شوق و وارفتگی میں سخت اور گرم موسم میں برستی بارش میں مصروفیات کے ایام میں جس طرح آپ لوگ اس پروگرام کو پذیرائی بخشتے ہیں یہ آپ کا کتاب رحمت کے ساتھ محبتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو کتاب رحمت قرآن مجید کی شفات سی فرمائیں اور حضور علیہ السلام کی شفات سے باہر وار کریں درسِ قرآن کی روٹین جس طرح بھی جاری ہو جب موسم ربی الاول کا آتا ہے تو ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں اس مرتبہ ساتھیوں نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک شمائل کا تذکرہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہو اور اس عنوان سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں یہ وہ مضمون ہے جس کو بیان کرنے کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا ہم تو چودہ صدیوں کے فاصلے پہ ہیں جن لوگوں نے حضور کو شب و روز دیکھا وہ بھی حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے حضرت امر بن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے کہو کہ حضور کا نقشہ بیان کرو ما ا تو کہتے میرے میں طاقت ہی نہیں جن اصحاب نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے ان کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی باقی صحابی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے وہ کہتے تم نے نہیں دیکھا کہتے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ تھا جو مجھے آ گیا تھا اور میں اس وجہ سے حضور کو دیکھا ہے اور حضور کا حلیہ بھی بیان کرتا ہوں فرماتے ہیں فلما نظر تو علا انوار ہی فوا تو من جب میں حضور کو دیکھا کرتا تھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا حضور کے جلموں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہ یہ کون کہہ رہا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ شاعر ہیں اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے لیکن وہ بھی حضور کے جمال کو دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے تھے اور ابھی یہ حسن ظاہر نہیں ہوا تھا بر صغیر پاک و ہند میں بڑا معروف نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الر کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے حضور کا دیدار کیا خواب میں حضور کا جلوہ نصیب ہوا اور خواب میں حضور سے پوچھا آقا کریم آپ کا حکم ہے آنا عملہ ہو و یوسف اسبا ہو میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اس کی کیا وجہ ہے یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی نے خواب میں حضور کی زیارت کے دوران آقا کریم سے سوال پوچھا اور یہ بات ذہن میں رکھیں ابن ماجہ شریف میں چھ ترک سے روایت مروی ہے حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں بھی حضور کی مثل ہونے کا دعوی نہیں کر سکتا پھر جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور اس کے خواب میں قصد ارادے اور مرضی سے آئے پھر حضور نے خواب میں جس کو جو عطا کیا وہ حقیقت میں عطا کیا پھر جس کو حضور نے خواب میں دیدار دیا صحیح بخاری کی روایت ہے حضور فرماتے ہیں من رعانی فی منام فسیرانی فی فل جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لیں علماء نے تشریحات میں لکھا ساری زندگی نہ دیکھ سکا جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی نزا کا عالم ہوگا رخ محبوب سامنے ہوگا اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور چاہیے بھی کیا سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویک لماں بکھ تیرا تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد گرامی کے خوابوں کو ایک کتابی شکل میں شائع کیا اس کتاب کا نام ہے در سمین فی مبشرات نبی المین اب اردو ترجمے کے ساتھ مارکیٹ میں دستیاب ہے چالیس خوابیں جو حضرت شاہ الرحیم نے دیکھے اور حضور سے جو گفتگو ہوئی اس کا بیان ہے کہتے ہیں میرے والد گرامی نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور عرض کی کہ آپ کا ہی حکم ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا وہاں تو زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی جب کہ حسن صبی کی نسبت حسن ملی میں کشش زیادہ ہوتی ہے یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ تو حضور نے خواب کے اندر جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے فرمایا اے عبد الرحیم جمالی مستور ناس غیرتم من اللہ مالک نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو کسی میں دیکھنے کی تاب نہ ہوتی یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے یہ چھپا ہوا حسن حضرات صوفیہ کہتے ہیں ستر ہزار بشریت کے پردوں میں چھپا ہے حضور کا حسن اس کے باوجود بھی دیکھا نہیں جا رہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں باقی رہی بات زنان مصر کی انگلیوں کے کاٹنے کی تو حضرت امام احمد رضا کی کہانی سنیے وہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب آہ! وہاں زنان مصر نے ان کا نام سن کر نہیں بلکہ ان کو دیکھ کر کے ان کے حسن کو جمال کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں انگلیاں کاٹی نہیں بلکہ انگلیاں بے اختیاری میں کٹ گئی چونکہ یہ عورتیں تانا دیتی تھی حضرت زلیخہ کو کہ تو ایک غلام پہ دل ہار گئی ہے ملک تیموس کی بیٹی ہو کے عزیز مصر کی بیوی ہو کے ایک غلام جو کہ بازار سے خریدا گیا ہے اس پہ دل ہار گئی ہے اب زلیخہ ان سے بحث کرتی تو مناظرہ لمبا ہو جاتا وہ مانتی نا انہوں نے کہا میرے گھر آنا میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی خیرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں علی نصب خاندانوں کی ستر خواتین کی دعوت کی کھانا پیش کیا بعد میں ہاتھوں میں پھل دیا اور چریاں دی جب عورتیں ناشپاتیاں کاٹنے لگیں تو جناب زلیخہ اندر چلی گئیں حضرت یوسف کے سامنے ہاتھ جوڑے وکال یوسف <جَالَيْهِن> اٹھائیے کرنے لگی دو لمحوں کے لیے میرے پیار کی لاج رہ جائے یہ تانے دے رہی ہیں یعنی انہیں پتہ چلے غلام ہے کہ امام ہے جناب یوسف اپنے حسن پہ چہرے پہ نقاب رکھتے تھے چونکہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا ہلکا سا نقاب الٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے جہاں خواتین ناشپاتیاں کاٹ رہی تھیں جمال یوسفی کی چمک جب پڑی نا تو ہو چڑ گئے اپنی انگلیاں کاٹنے لگی فکتر ان ہاذ اللہ مالا کن کریم یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے قرآن کی سچی داستان ہے انہوں نے انگلیاں کاٹ لیں انگلیاں کٹ گئیں چریاں پھر گئیں لیکن زبان سے بولی ہم بشر بشر کہہ رہی تھی یہ تو کوئی مقرب فرشتہ تھا جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی جب دیکھ لیا تو پردے اٹھ گئے رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال حل شود ہر مشکلت بے کیلو و تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے بہتر تہتر فرقے بنے ہیں اور ناپ تول رہے ہیں اس کو جو ناپا تولا نہیں جا سکتا اللہ اکبر پیر وارشاہ نے حد کر دی فرماتے ہیں جنہاں ویکھیاں نہیں ہو کرنگلان جنہاں ویکھیاں نہیں ہو کرنگلان جنہاں ویکھیاں ہو تے بول دے نہیں جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے, دے یہ سارے ناں دیکھنے کے جھگڑے ہیں اور فسادات ببا ہیں کوئی نور کہہ رہا ہے کوئی بشر کہہ رہا ہے میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان آشکاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والے گل گل مقادتی تو ساہور ڈٹھا ساہور ڈٹھا اللہ والے ہیں حضور خطیب اسلام علیہ الرحمٰ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا ارے ناداں جو مطلق تھا مقیت کر دیا تو ابھی تو کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا تو اصل یہ سارے جھگڑے نہ دیکھنے کے ہیں جب تک زنانے مصر نے جمال یوسفی نہیں دیکھا تھا تو زلیخ کو تانے دیتی تھی اچھی بلی ہو کے دل ہار گئی دیوانی ہو گئی جب دیکھ لیا تو پھر اپنے بھی ہاتھ کاٹ لیا اللہ اکبر اس لیے یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا اگر دیکھ لیتے تو پھر جھگڑے نہ ہوتے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوامی ذلیخہ لو رہ نہ جبی نہ ہو ذلی کو تانا دینے والی اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو پھر ہاتھ نہ کاٹتی دل کاٹ لیتی اللہ اکبر تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے تو اعلی حضرت نے کیا خوب بات کہی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا یہ تضاد کا شعر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں ان کی انگلیاں کٹ گئیں بے اختیاری میں کٹ گئیں یہاں چھ چیزیں ہیں عورتیں ہیں مصر کی ہیں جمال یوسفی کو دیکھا انگلیاں کٹی اور بے اختیاری میں کٹی اور ادھر کیا ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں وہ عورتیں بھی مصر کی یہ مرد بھی عرب کے وہ دیکھ کر یہاں نام سن کے ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں ادھر کٹی ہیں ادھر کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے تسلسل جاری عامر چیمہ نے ابھی کل کٹوائی ہے حضرت غازی علم الدین نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے ایک صدی بھی نہیں بیتی انہوں نے بھی سر کٹوایا ہے غازی ممتاز قادری کٹوانے کو تیار بیٹھا ہے سار کٹاتے ہیں تسلسل ہے یہ سلسلہ ختم قیامت تک نہیں ہوگا تیرے نام پہ مردان اکبر اکبر تو وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو جو کسی اور کا مقصوم نہیں, نہیں, نہیں ہے تو اگر کوئی بیان کرے تو بیان کرنے کی طاقت نہیں, نہیں رکھ سکتا لیکن اس کے باوجود ہر ایک نے بیان بھی کیا اپنی استطاعت کے مطابق حضور کے حلیے کو لوگوں نے حضور کے آزائے مقدسہ کے جمال کو لوگوں نے بیان کیا ہے اور صحابہ کا محبوب اور مرغوب عمل تھا کہ وہ حضور کا حلیہ سننا چاہتے تھے یہ جو ہم نے اہتمام کیا ہے آج کی اس مجلس کا تو کوئی ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اس کو بھی غلط کہہ دے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے صحابہ کا معمول زندگی تھا اس پہ صرف ایک روایت بیان کر کے مضمون کو آگے بڑھاؤں گا صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کیا ہے حضرت ابو توفیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک سو دس ہجری میں انتقال ہوا ہے حضور کا وصال ہوا ہے گیارہ ہجری کے اوائل میں اور ان, ان کا انتقال ہوا ہے ایک سو دس ہجری میں حضور کے وصال کے پورا ایک سو سال بعد بھی زندہ رہے ہیں حج کا موسم ہے مسجد حرام کا سہن ہے لوگوں کا ہجوم ہے حضرت ابو تو کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگو اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ناز ہے نا اس بات پہ کہ میں نے حضور کو دیکھا استاد ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی ہے لوگوں تم نے ذوق کو دیکھا تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں کہ زمانہ تم پہ ناز کرے گا کہ تم نے استاد ذوق سے ملاقات کی ہے علامہ اقبال کہتے ہیں نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کو چس پہ نازاں فخر ہم کو بھی ہے شاگردی گر دیے داغ دان کا۔ میرے استاد تھے محمد علی ہاشر صاحب مولانا ظفر علی خان صاحب کا جو ذمہ دار اخبار نکلتا تھا اس میں شاہ سرخی وہی لکھتے تھے ان کی عمر کا آخر حصہ تھا میں ابتدائی ایام میں تھا تلمس کا شرف ملا اور یہ عروض و قوافی یہ میں نے ان سے سیکھے بہور کا علم تو وہ کبھی بات کرتے تو بڑے اطراتے کہ میں اقبال سے ملاقات کی ہے میں نے فلاں جو ہے فلاں سے ملاقات کی ہے جس نے ذوق کو دیکھا ہو جس نے دہلوی سے ملاقات کی ہو جس نے اقبال سے مجلسیں اختیار کی ہوں وہ تو ناز کرے اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد یا ربی دیکھا ہو پھر وہ اپنی قسمت میں نازگیوں نہ کہیں تو حضرت تو فیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہ کہتے کیا لوگو آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا اچھا یہ سننے کی دیر تھی کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے یار میلاد کی تو شرینی بانٹے تو لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں جہاں حضور کی باتیں بانٹنے والا آ گیا جہاں حضور کا ذکر بانٹنے والا گیا تو پھر دور بھی تابعین کا ہے ارد گرد جمگا بن کے کھڑے ہو گئے اب مسائل حج کے پوچھے ہوں گے نا چونکہ حج تھا یہ عید ہم سال کے بعد دو بار پڑھتے ہیں چھوٹی عید اور بڑی عید اور مولانا صاحب کو ہر بار طریقہ بتانے پڑتا ہے اس لیے کہ سال کے بعد جو آتی ہے تو جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں بھی اچھی طرح یہ بات یاد ہوگی کہ وہاں ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا نظر آتا ہے چونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے ہیں اور اگر کوئی دوسری بار یا تیسری بار بھی گیا ہے تو چونکہ سال کے بعد گیا ہے تو ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہوا وہاں نظر آتا ہے اور جس کو سمجھے کہ اس کو مسائل آتے ہیں اس کے گرد، گرد لوگوں کا جمگٹا ہی نظر آتا ہے اب موسم حج کا ہے اور ایک ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے تو پھر صحابہ کو حج کے مسائل پوچھنے چاہیے تھے نا کہ حضور نے وقوف عرفات کیسے کیا مزدلفہ کا قیام کیسا تھا حضور بدنے محسر کے قریب سے کیسے گزرے آقا کریم نے رمی جمرات کیسے کیا اللہ حضور اللہ نے طواف زیارت کیسے کیا تواف الوداع کی کیفیت کیا تھی فائل پوچھنے چاہیے تھے نا لیکن کیا پوچھا صف لنا رسول اللہ ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرنی اگر مل گئے ہو تو بتاؤ حضور کیسے تھے تو حضرت ابو توفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا وہ لفظ آپ یاد کرنا چاہیں آسان ہے یاد کر بھی سکتے ہیں کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادا, مقصدہ. آب یادا مقصدہ. ایک تو چٹے رنگ کے تھے حدیث میں آتا ہے ازہر اللون انور اللون کے لفظ ہیں کہ حضور کا رنگ چکدار تھا امت کہتی ہے رائے تو ظاہر البزار میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا تو یہ ابیت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ایک تو سفید رنگ تھا یہ ابیت کا لفظ جو ہے یہ خاص طور پہ حضور کے لیے استعمال ہوا ہے یہ دادا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پوترے سے بڑا پیار کرتا ہے اور بیٹے سے زیادہ پیارے پوتے لگتے ہیں تو حضور کے دادا جناب عبد المطلب ردی اللہ تعالیٰ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے اور حضور کا ایک عرفی نام انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ کیا تھا ابید۔ جب پکارتے یا اب یا گورے رنگ والے یہ نام کہہ کے پکارتے تھے حضور علیہ السلام کی عمر ہے نو سال حضور کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی اور, کہت پڑ گیا اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے آپ اولاد اسماعیل سے ہیں ہمارے لیے کوئی دعا کریں تو انہوں نے حضور کو لیا اور سین حرم میں آ گئے آکا کریم کو کابت اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی اور ایسے ہاتھ اٹھا کے حضور کے چچا جناب ابو طالب نے کہا اے مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے اچھا کہتے ہیں کہ اب آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا لوگ جب پلٹے ہیں نا تو واپس گھروں میں بھیگ کے گئے ہیں تو انہوں نے پھر حضور کا ایک قصیدہ لکھا تھا جو کتب میں موجود ہے اس کا ایک شعر سناتا ہوں جو اپنے موضوع کی مناسبت سے ہے انہوں نے پھر کہا وہ اب دو غمام بے وجہ ہی سمال التامہ اسمت <سؤال> یہ میرا ابیت <عبيد> بتیجہ <سؤال> یہ گوری رنگت والا بتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں اور گھٹائیں آ جاتی ہیں جس کے چہرے کو دیکھ کر کے یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے تو ابیت کا لفظ حضور کے لیے خاص طور پر استعمال ہوا ہے تو حضرت ابو تو نے یہی لفظ استعمال کیا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یاد ایک تو سفید رنگ کے تھے دوسرا فرمایا ملیحن حسن نمکین تھا اکبر اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ملاحت عطا کی کچھ حسن ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے اور اس کی چمک پڑتی ہے بندے کے اوپر اور انسان اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اور حسن ملی وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے تو دیکھتا رہ جاتا ہے اور محبوب جب چلے جائیں پھر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا تھا کہ جس میں ملاحت تھی آل حضرت فرماتے ہیں حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو ہے نمکی حسن والا ہمارا نبی وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی تو کہا دوسرا حضور کا حلیہ بیان کرتے فرمائے دوسرا حضور کا حسن سراپا ملی تھا نمکین حسن تھا تیسری بات جو فرمائی کہا مقصدہ ہم ہر معاملے میں توازن تھا مقصد متوازن تھا آزائے بدنیا متوازن تھے سوا صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر سر نہ بڑا نہ چھوٹا قد نہ لمبا نہ چھوٹا لہسا بت طویل ولا بالکیر قد لمبا بھی نہیں ہے قد چھوٹا بھی نہیں ہے لیکن یہ شان اللہ نے دی ہے ایزا جامع ناس راما رہ دس ہزار کا مجمع ہو بڑے بڑے لمبے قد والے لوگ بھی موجود ہوں حضور ان کے درمیان کھڑے ہوں حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی تھی یہاں مجھے یاد آئے حضور کے چچا حضرت عباس صدی اللہ علیہ تعالیٰ نے بڑا لمبا قد تھا کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں تو انہوں نے جواب کیا دیا ذرا غور کیجئے انہوں نے کہا ہو وہ اکبار و منی وہ آنا من ہو سال زیادہ میرے گزرے ہیں بڑے حضور ہی ہیں تو ہر معاملے کے اندر توازن تھا اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کا حلیہ دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن بريدہ رضی اللہ تعاليٰن ہو حضور کے پاؤں کا حسن بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے اور حضرت انس، حضرت ابو حرارا اور حضرت ہند من ابی حالہ رضی اللہ تعالی انہم فرماتے ہیں کان نبی و صلی اللہ علیہ وسلم شخصین حضور کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور قدموں کی ہتھیلیاں پر گوشت تھی اللہ اکبر ایک صحابیہ ہیں حضرت بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی جب ہم پہنچے حضور کے پاس تو آقا کریم اپنی ناکا پہ اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما تھے تو میرے والد نے آگے بڑھ کے حضور کے پاؤں پکڑ لیے تو کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کی زیارت کی اب سنی حضرت ممونا بنتے کردم کے لفظ کہتی ہیں فما نسی تو فیما نسی تو اسبا کا صباب اللہ سائے صابی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی جو لمبائی تھی نا باقی انگلیوں کی نسبت کہتی ہیں سال گزر گئے ابھی تک وہ نقشہ ہی نہیں آنکھوں سے جا رہا آل آل آل وہ حسن اب بھی میری نگاہوں کے سامنے انسان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس میں یہ درمیان والی انگلی لمبی ہوتی ہے اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے حضرت بنت فرماتی ہے میں کیا بتاؤں حضور علیہ سلاۃ والسلام کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا حسن ہی نہیں بھولتا ہے یار جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں جس کے طلبے اتنے سونے ہیں جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا اسی لیے وہ کسی نے کہا نا کہ قدموں پہ جبی کو رہنے دو کدموں پہ جبی کو چہرے کا تصور مشکل ہے کدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھر کر ایڑی ہے رخسال کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے بھر کر ایڑی ہے رخسال کا عالم کیا ہوگا حضور علیہ السلام کے مبارک طلووں کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں اخمسان کے لفظ بھی ہیں اور لہ لہا اخمس کے لفظ بھی ہیں اور اس کی تشریحات کے اندر علماء نے گفتگو کی ہے کہ اصل حضور علیہ السلام کبھی زور سے پاؤں رکھتے تو حضور کا پورا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ لگتا تو جنہوں نے اس نشان کو دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک طلبے برابر تھے اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام قدم رکھتے تو پورا قدم نہ لگاتے اور ایسے کبھی جلدی میں حضور ہوتے یہ ایسا ایک موقع آیا حضرت سعد بن معاذ کے انتقال کا اس دن حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں کے بال پنجوں کے بل چل رہے تھے تو صحابہ نے عرض کی حضور آج آپ پورا پاؤں نہیں لگا رہے فرمایا مدینے میں میرے سادھ کے جنازے کے لیے آنے والے فرشتوں کی بھیڑی اتنی ہے کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ستر ہزار فرشتے حضرت سعاد کے جنازے میں آئے تھے اللہ کا رش بھی کانپ اٹھا تھا جوم اٹھا تھا حضرت کے جنازے پہ اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام اس طرح جل رہے تھے تو کبھی حضور علیہ السلام پاؤں لگاتے اور کبھی پورا پاؤں جمتا ویسے حضور کا طریقہ چلنے کا یہ تھا کہ پاؤں خوب جمتا تھا اور اس کا نشان جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑ جاتا بالخصوص اگر کوئی پتھر ہوتا اور آکا کریم علیہ السلام ننگے پاؤں ہوتے تو حضرت ابو حذارہ سے روایت ہے انه صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشى على الصخر غاصت قدم ما فی ہے تو حضور اسلام کے قدموں کے نشان اس کے اندر ضبط ہو جاتے ہیں سلطان قاطبائی کے پاس ایک پتھر تھا جو اس نے 20 ہزار دینار میں خریدا تھا اور اس میں حضور کے قدموں کا نشان نقش تھا ساری زندگی اس نے اپنے پاس رکھا مرنے کے بعد اس نے وصیت کی کہ اس پتھر کو میری قبر کے سرانے لگانا امام خفاجی فرماتے ہیں وہ ہوا موجود ان الا وہ پتھر آج بھی اس کی قبر کے سرانے لگا ہوا اللہ اکبر تو حضور علیہ السلاۃ اسلام کے مبارک قدم کی تلی تلیاں پرگوشت تھی اور اک کریم جب زمین پر پاؤں لگاتے تو پورا قدم لگاتے حضور علیہ السلام کی مبارک پڈلیوں کے بارے میں اللہ اکبر روایات میں آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو جو رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں <تصفح> حضور کی مبارک پنڈلیوں کی چمک اب بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں <تصفح> حضور کی پنڈلیاں انہوں نے دیکھی تھی تو کہتے ہیں آج بھی میرے تصور میں ہیں اچھا حضور کی پنڈلیوں کا حسن بیان کی حضرت سوراکا نے یہ سوراقا بن مالک وہ شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام کے گرفتار کرنے کے لیے حضور کا پیچھا کیا تھا جب حضور نے ہجرت کی ابو جہل نے سو سر خون نام رکھا تو یہ حضور کی تلاش میں نکلا حتی کہ اس نے حضور کو پا لیا ناپاک ارادے سے آگے بڑھا لیکن اس کا جو گھوڑا تھا وہ گٹنوں تک زمین میں دھنس گیا اس نے معذرت کی حضور نے معاف کر دیا گھوڑا باہر آیا لیکن کیونکہ نام بہت بڑا تھا پھر دوبارہ پروگرام بدل گیا پھر آگے بڑھا تو پھر گوڑا گھٹنوں تک دنس کیا تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا تو حضور نے فرمایا سورا کا تم مجھے گرفتار کرنا چاہ رہے ہو اور میں تیرے ہاتھوں میں کس کے کنگن دیکھ رہا یہ کب <سؤال> کہا جب حضور ہجرت کر کے جا رہے ہیں جن لوگوں نے یہ مفہوم بیان کیا نا کہ حضور ڈرتے بھاگ گئے تھے انہوں نے تاریخ کے اورات کو پڑھا ہی نہیں ہے اور ہجرت کے مفوم کو سمجھا ہی نہیں ہے علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے گویا حق ز پوشی دانت مانا ہجرت غلط فہمی دان انہوں نے ہجرت کے مفوم کو سمجھا ہی نہیں ہے یہ اسلام کی آفاکیت کے لیے تھا اور کوئی بھی وطن تمہارا وطن نہیں ساری دنیا تمہارا وطن ہے یہ بتلانا مقصود تھا تو مسلمانوں کو آفاکیت دینا مقصود تھا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا یہ پیغام دینا مقصود تھا تو خیر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کس کے کنگن دیکھ رہا ہوں وہ اس زمانے کی سپر پاور ہے اور تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو خیر ان کا سینہ روشن ہو گیا اور حضور کے لیے ان کے دل میں محبتوں کے جذبات پیدا ہوئے لبو پر اسلام کا کلمہ جاری ہوا اب جب واپس آئے نا تو جو بھی راستے میں ملتا تو اسے کہتے کہ ادھر رہنے تو ادھر میں دیکھ آیا ہوں اور وہ سمجھتے کہ شاید دیکھ آئے ملے نہیں لیکن یہ بھی کہتے کہ میں دیکھ آیا ہوں ادھر میں دیکھ آیا ہوں وہ راستہ محفوظ ہو گیا حضور مدینے چلے گئے اچھا حضرت سوراکہ نے جب حضور کو دیکھا نا تو وہ حضور کی پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہیں اللہ اکبر پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب حضور اونٹنی پہ تشریف فرما تھے اور میں آگے بڑھا من ہو وہ اللہ ناکا جب میں گرفتار کرنے کے ناپا کرادے سے آگے بڑھا نا تو حضور علیہ السلام اپنی ناقہ پہ تھے اپنی سواری پہ تھے جال تو ان زور ولا کے ہی تو میں حضور کی پنڈلی کو دیکھتا رہ گیا میں حضور کی پنڈلی کو ہی دے دے اب وہ کیسی تھی اب دیکھو ایک بادیا نشین نے ایک عرب نے اس پنڈلی کا نقشہ کیسا کھینچا کہتے ہیں کان نہارا کان نہ ہو جم مارا ایسے تھی جس کا جم مارا ہوتا ہے اب جمارا کیا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کھجور جب نئی شاخیں نکالتی ہے نا تو جو نئی نکلتی ہوئی شاخیں جو ہیں وہ سفید شاخ جو درمیان سے نکلتی ہے چمکدار اس کو عربی میں جم مارا کہتے ہیں اللہ اللہ آپ کبھی غور کریں یہ جو کیلا نہیں ہوتا کیلا اس کو بھی توڑتے جائیں توڑتے جائیں اور آخر اس کے اندر ایک راٹ سا نکلتا ہے سفید رنگ کا اسی طرح یہ جو کھجور ہے کھجور کی جب اور نرم شاخ نکلتی ہے نئی شاخیں پھوٹتی ہیں باہر میں ویسے کھجور ایسا درخت ہے جس پہ خزانی آتی ہر درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں لیکن جس درخت کو محمد عربی سے نسبت ہے نا مدینے سے اس کو اس کے اوپر خزانہ آتی یہ کھجور ایسا درخت لیکن پھر بھی جب بہار آتی ہے بہار پہ بہار آتی ہے تو پھر اس کی تازہ شاخیں جب نکلتی ہیں تو جو نرم شاخ شاخوں سے نکلتی ہے اس کو عربی میں جمارا کہتے ہیں تو اس نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق بتایا نا ہم ظاہر ہے یہاں اگر سنبل و لالا کی بات کریں گے تو یہاں کے لوگ تو نہیں سمجھ پائیں گے یہاں تو میاں صاحب کے لہجے میں بات کرنی پڑے گی نا ککرتے انگور چڑھایا زخمایا تو اس لیے مثال تو اپنے علاقے کی دینی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کیا سمجھاؤں حضور کی پنڈلیاں کیسی تھی انا جم مارا جس طرح کھجور کی وہ نرم اور گداز شاخ ہوتی ہے اس طرح حضور کی پنڈلیاں چمکدار تھی اللہ اکبر آتے ہیں ساک اسل قدم شاخ نخل قدم حضور علیہ السلام کی پندلیاں کرم کے درخت کی شاکیں ہیں ساک اصل قدم قدم کی اصل شاخ نخل کرم شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام حضور علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخمل کا حضور کے گھٹنوں کے جوڑ مضبوط تھے اور پرگوشت تھے حضور کے گھٹنے ایک روایت میں جلیل المشاش کے لفظ بھی آئے ہیں اور فرماتے انبیاء تہ کریں زانو جن کے حضور انبیاء تہ کریں زانو جن کے حضور زانو کی وجاہت پہ لاکھوں سال حضور کے قد کے بارے میں آپ سن چکے حضرت علی المرتضی روایت کرتے ہیں لم یکن بت طویل ولا بالکیر المتردد وکان رب من القوم لم ارا قبل ولا بادہ مسلح کہتے ہیں نہ لمبا کت تھا نہ چھوٹا کرتا تھا درمیانہ کت تھا پھر کہتے ہیں کیا بتاؤں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا اور حضرت احسان بن ثابت کہتے ہیں دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے وہ سچائی پن چڈیا جیسے محمد نو ڈالیا ایسا حسین پیکر تراشا خدا نے حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اللہ اکبر حضرت ان سے روایت سنیے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس قواما واحسن کہتے ہیں جیسا قد میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا اور جیسا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا اور اس قد نور کو اللہ نے بے سایہ بنایا تھا حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا حضرت زقوان روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا نہ چاند کی چاندنی میں نہ سورج کی روشنی میں کبھی بھی حضور کا سایہ نظر نہیں آیا تھا اور اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو بیان فرماتے ہیں حضرت عثمان کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کسی انسان کے قدم نہ اس پہ آ جائے اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمان نے بھی ایک توجہ کی ہے بڑی خوبصورت ذرا غور کیجیے آ فرماتے ہیں او را صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نبوت درعالم شہادت سایہ ہر شہ از شہ لف ترست چ لطیف ترز و صلی اللہ علیہ وسلم درعالم نہ باشت او را سا چر سورت دارت کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ عالم شہادت میں ہر شے کا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے اور حضور سے زیادہ لطیف کائنات میں شاہی کوئی نہیں تو لہٰذا پھر سایہ کہاں سے آتا اللہ اکبر اچھا حضور کا سایہ تو نہیں تھا لیکن پوری کائنات میں سایہ میرے حضور کا ہی تھا اللہ اکبر وہ کیا کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا بے سایہ سائے بان عالم کسی شاعر نے کہا نا بے سایہ سائے بان عالم سایہ بھی نہیں اور پورے عالم کا بان بھی میرے حضور ہی ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ سلاۃ وسلام کو جو رانے طا فرمائی تھیں کیونکہ حضور علیہ سلاط وسلام کے پردے کی جگہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے اور حضرت علی کو خاص طور پہ حضور نے وصیت کی کہ میرے میرے انتقال کے بعد میرا غسل تم نے دینا اس لیے کہ اگر کسی اور نے دیا اور کسی کی نظر میرے پردے کی جگہ پہ پڑ گئی تو اس کی آنکھیں نابینی ہو جائیں گے وہ نابینا ہو جائے گا اندھا ہو جائے گا لیکن حضور جب بیٹھتے تھے تو حضور کی یہ اب آپ کے پیٹ کے ساتھ لگتی تھیں اور فسا بیٹھتے تھے حضور یعنی حضور علیہ السلاۃ اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے اپنی رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کر کے جو ہے وہ بیٹھتے تھے یہ حضور کے بیٹھنے کا طریقہ ہے اچھا اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان بھی دی کہ حضور ناف بریدہ پیدا ہوا جب پیدا ہوئے تو ناف کٹی ہوئی تھی اور مختون پیدا ہوئے ختنے ہوئے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ان بولے دا مختون مسور جب پیدا ہوئے تو ختنے پہلے ہی ہوئے تھے اور حضور علیہ السلات و اسلام کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی یہ جو ماں کا خون ہے وہ بیٹے کی غذا بنتا ہے اور پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ دوسرے طریقے سے منہ کے ذریعے سے غذا شروع ہوتی ہے لیکن حضور مقتو سرا پیدا ہوئے ہیں اللہ بتنے مادر میں بھی محبوب کو نوری غذا دے رہا تھا اللہ فکبر حضور علیہ السلط کے مبارک پیٹ کے بارے میں آتا ہے سوال بتن و صدر پیٹ اور سینہ برابر تھے امیں مابت کہتی ہیں کہ حضور کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا پیٹ کا سینے سے آگے ہونا یہ انسان کے جمال میں کمی کا سبب ہے اور پیٹ بالکل چپکا ہوا ہو یہ بھی حسن کے منافی ہے اس لیے حضور کا سینہ اور پیٹ بالکل برابر تھے گو کئی کئی دن حضور فاقوں سے گزارتے لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے محبوب کو یہ جمال نصیب فرمایا تھا سینے سے لے کر ناف تک ایک ہلکی سی لکیر تھی حضور علیہ السلاۃ والسلام کے بطن پر بالوں کی اس کے علاوہ پورے پیٹ پر اور سینے پر کوئی بال نہیں تھا لہ صفی بتن ہی و سد رہی شارن غیر اس کے علاوہ کوئی بال نہیں تھا حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں یہ پیٹ اور یہ سائٹ پہ, پہ پہلو تو کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دلکش ہیں حضور کے پہلو چٹے اور گورے تھے اللہ اکبر حضرت عسید بن حزیر اللہ تعالیٰ ایک سے آبی ہیں جو حضور سے مزاق کر لیا کرتے تھے اور حضور ان سے مزاق کر لیا کرتے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر کے وہ ایسی گفتگو کرتے کہ لوگ خوش ہو جاتے آقا کریم کی طبیعت کے اندر سختی نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوکن تفلیز محبوب اگر تو مزاج ہوتا تیرے ماتھے پہ شکنیں گرد جمع نہیں ہوتے یہ جو بکل مار کے بیٹھے رہتے نا کسی ہنس کے بولتے بھی نہیں ہیں یہ ان کا اپنا دین ہے رسول اللہ سے بڑھ کر تبسم کرنے والا کوئی نہیں تھا متبسم رہتے تھے حضور جب اکیلے ہوتے تو پھر متفقے رہتے جب لوگوں سے ملتے تو پھر متبسم ہو جاتے اور حضور دہک نہیں کرتے تھے لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور اتنا بھی مسکراتے کہ حضور کی داڑے بھی صحابہ کو نظر آتی صحابہ سے مذاق کر لیتے صحابہ حضور سے مذاق کر لیتے ایک صحابی کا نام ظاہر بتلایا جاتا ہے اور وہ ایک دیہات کا رہنے والا تھا اور حضور فرمائی کرتے تھے یہ ہمارا دیہات اور ہم اس کے شہر ہیں اچھا وہ مسجد نبوی کے آس پاس گھاس لا کر کے بیچتا تھا اپنے گاؤں سے کاٹتا اور یہاں بیچتا اور یہاں جو پیسے ملتے اس کی چیزیں اپنے دیہات کے لیے لے جاتا ایک دن وہ گھاس بیچ رہا تھا حضور گزرے دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا ہے۔ حضور پیچھے سے گئے چپکے سے اور اس کی کولی بھر لی یہ کسی کے پیار کو دیکھنا ہونا کہ یہ میرے سے کتنا پیار کرتا ہے تو وہ بیٹھا ہو تو اچانک پیچھے سے جا کے اس کی آنکھیں بند کر لیتے اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا اب دیکھتے ہیں آپ کے یہ میرا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہر وقت کہتا جی میں تجھے ہی یاد کر رہا تھا اب چلے گا مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا کس نمبر پہ میں نام اتا ہے آپ دیکھتے چیک کرتے ہیں نا کسی کو اور اگر وہ بوجھ لے نام کہ میں کون ہے کس کے ہاتھ ہیں تو پھر اس کی محبت کا بھرم رہ جاتا ہے ورنہ اپ اس کو کہتے ہیں ہر وقت کہتے ہے میں تجھے ہی یاد کرتا ہے اج پہچان ہی نہیں سکا اب حضور گئے نا چپکے سے جا کے حضرت زاہل کی کولی بھر لی اچھا حضور کے ہاتھ آئے ہوں تو پتہ نہ چلے کس کے ہاتھ <laughs> اللہ <اکبر laughs> ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہاتھ میرے حضور کے ہی ہیں تو انہوں نے پتا کیا, کیا کچھ بتانے کی بجائے اپنی کمر کو پیچھے کیا حضور کے سینے سے جوڑا رگڑنا شروع حضور دیا دبائیں کبھی بھی نہیں بولنا سفنے دے واہی ملیا دے بچ ماہی ملیا تل گالے لیا باواں ڈر دی ماری آخ نہ کھولنا متا فرچڑ نہ جا حضرت ظاہر بول ہی نہیں رہے اور حضور آنکھیں دبا رہے پھر حضور نے خود ہی فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا آمد. اس نے کہا حضور میں تو بڑا سستا ہوں مجھے کس نے خریدنا فرمایا تو اللہ کے ہاں بڑا مہنگا ہے آمد. تو اللہ کے ہاں بڑا مہنگا, ہے. تو, ہاں بڑا آمد. مہنگا آمد. ہے تو صحابہ حضور سے مزاق کر ایک صحابی کا ذکر آتا ہے وہ حضور سے عملی مزہ کرتا تھا ایک تو ہے کہ گفتگو ایسی کرو کہ مزہ پیدا ہو جائے ایک ایک کام ایسا کرو وہ جاتا منڈی میں سبزی خرید لیتا کوئی نیا پھل آتا خرید لیتا حضور کی خدمت میں آ کے ہدیہ پیش کرتا حضور قبول کرتے خود کھاتے جو پاس بیٹھے ہوتے ان کو کھلا دیتے اچھا اس کو دعا دیتے کہ یہ نیا پھل آیا تو نے ہمیں کھلایا اللہ تجھے اجزا دے دو چار پانچ دن بعد دوبارہ جب وہ منڈی جاتا نا تو جس سے وہ پھل لیا ہوا لیا تو ادھار ہوتا وہ پیسے مانگتا کہتا آپ تجھے حضور کے پاس لے کے چلو یہ پھل تو میں حضور کے لیے لے کے گیا تھا اور پھر اس کو لے کے حضور کے پاس آ جاتا حضور وہ جو پرسوں پھل نہیں کھایا تھا یہ اس کے پیسے مانگ لے حضور فرماتے میاں تو نے وہ تحفہ نہیں دیا تھا عرض کرتا غریب آدمی ہوں تحفہ کیسے دے سکتا تھا میں نے سوچا سب سے پہلے حضور ہی کھائیں تو آقا کریم اس کی قیمت بھی ادا کرتے اور پھر دوبارہ دعا دیتے پھل کھلاتا مفت کھلاتا دو مرتبہ دعائیں بھی لے جاتے تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا یہ محبت کا انداز تھا اللہ اکبر یہ حضرت اسید بن حضیر بھی ایسے شخص تھے اچھا ایک دن کھڑے کھڑے حضور علیہ السلام سے باتیں چل رہی ہیں تو حضرت عسید بن حضیر کے پہلو سے کپڑا ہٹا ہوا تھا تو یہ ایسی باتیں سنا کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں حضور نے اپنے ہاتھ کو ان, کی جو ہے ان کے پہلو پہ مارا کہا تو حضرت حزیر کا رنگ جو ہے ایک دم بدل گیا عرض کی حضور میں نے بدلہ لینا ہے سب حیران ہے کہ حضیر کیا کہہ رہا ہیں ابھی ابھی ہنس رہے تھے اب کہتے ہیں کہ بدلہ لینا ہے حضور ناراض نہیں ہوئے حضور نے لے لے بھائی اس نے کہا نہ جب آپ نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا نا تو میرا کش جو تھا میرا جو پہلو تھا وہ تھا ننگا تھا نہیں تھا حضور نے کپڑا ہٹا دیا اکبر جب کپڑا ہٹایا نا سارے صحابہ کو یہ کیا کرنے لگے لیکن جب حضور کا کپڑا ہٹانا اور گوری گوری حضور کے پہلوؤں کی وہ رنگت اور جھلک دکھائی دی اب لفظہ نہ بی بی و یا رسول اللہ تو آگے بڑھ کے لپٹ گیا اور حضور کے پہلو کو چومنے لگا اور پھر کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو حضور یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا تھا ورنہ میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا اللہ اکبر خندق کے موقع پر بھی صحابہ نے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے مبارک بطن کو دیکھا تھا اور حضور کے بتن پہ بندھے ہوئے پتھر بھی انہوں نے دیکھے تھے اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مقامات آئے کہ صحابہ نے حضور کا اقدس بھی دیکھا ہے حضور کی پشت بھی دیکھی ہے حضرت محرش بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے ایک دن احرام باندھتے ہوئے دیکھا حج کا تو جب حضور علیہ السلام احرام باندھ رہے تھے تو میں نے حضور کی پشت دیکھ لی فنظر تو علا زہر ہی کان کا تو فدہ۔ ایسا لگتا تھا جستا چاندی میں ڈلی ہوئی ہے اللہ اکبر حضرت عاشیہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علام ظہر حضور علیہ السلام کی مبارک جو پشت تھی وہ بالکل کشادہ تھی واضح تھی حضور کے سینے کے بارے میں حضرت ہند میں نبی حالہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامہ عریض صدر حضور کا سینہ کشادہ تھا اور اللہ خود کہہ رہا ہے لم صدر ہے اللّہ اکبر حضور علیہسلام کا سینہ جس طرح کو کشادہ تھا اس طرح حضور کا باطنن بات نند بھی کشادہ تھا اور کتنا کشادہ تھا ایک روایت دیکھیں حضور فرماتے رہے تو ربی عز و جل فی احسن سورہ میں اللہ کو احسن سورت میں دیکھا کالا یختصم سم المالا ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں کل تو انت عالم میں نے کہا مالک تو بہتر جانتا ہے کالا فوادا اکفا کاتے فیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست کرم میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا دست کرم دست قدرت یہ متشابہات میں سے میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا پھر کیا ہوا فوجت تو بردہ صد سدیا اس کا دستے قدرت یہاں آیا ٹھنڈ میرے سینے میں پڑا۔ پھر کیا ہوا ف علم تو معافی سماوات و ما فِي پھر زمین آسمان کے اندر جو کچھ تھا سب کچھ میں نے جان لیا اتنا کشادہ ہو گیا حضور علیہ السلام کا مبارک سینہ حضور کے سین اطحر میں حضور علیہ السلام کا قلب اطحر تھا اچھا اعلی حضرت کا سلام آپ ہر جمع المبارک کو سنتے ہیں اس میں حضور کے موجزات کا بھی بیان ہے اور حضور کے پائے انور سے لے کر کے حضور کے سر انور تک حضور کے ایک ایک عزف کا حسن بھی بیان ہوا ہے. کبھی ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں پتلی پتلی گلے کدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کبھی سر کا ذکر کرتے ہیں جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے کبھی حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی اور حضور کی ناک کا ذکر کرتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام کبھی ہاتھوں کا ذکر ہاتھ جسم ٹھے گنی کر دیا موجے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام کبھی سینے کی کبھی پشتے مبارک کی کبھی کندھوں کا ذکر ایک ایک عزف کا ذکر کیا لیکن اعلی حضرت جب دل پہ آئے نا حضور کے قلب تحر پہ پھر آل حضرت چپ ہو گئے پھر قلم نے جنبش کی تو میرے امام نے لکھا دل سمجھ سے ورا ہر عزف کا کوئی نہ کوئی کسیدہ میں نے لکھا ہے لیکن اب دل کے بارے میں کیا لکھوں دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام جب شک صدر ہوا نا حضور کا اور کلبر نکالا گیا اور آب زمزم سے غسل دیا گیا جس سال حضور جب میراج پہ جانا تھا تو جبریل امین نے دو لفظ کہے تھے حضور کے کلب اتحر کے بارے میں وہی لفظ ملتے ہیں حضور کے دل کے بارے میں اللہ اکبر وہ بیان کرتے ہیں امام بدر الدین عینی نے امدت القاری شرح صحیح بخاری میں وہ لفظ لکھے ہیں جبریل نے کہا واہ واہ کلبن فی ہے اوزو نان سمی و وہ اے نان بصیر وہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں اسی لیے فمائ سے آبا اپنی صفح سیدھی رکھا کرو مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں میں تمہارے رقو بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خوشبو بھی دیکھتا ہوں اور اقبال کہتا ہے چشمے تو نور اے فروغت صبح آسارو دہور چشمے تو صدور تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتے ہیں تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو وہ نور دیا ہے حضور نے فرمایا سے روایت ہے و اینا ولا یہ نامو کل بھی میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا رہے تھے اسی لیے ہماری نیند وضو توڑ دیتی ہے نبی کی نیند وضو نہیں, نہیں توڑتی اس لیے کہ دل تو جاگ رہا ہوتا ہے حضور کا اللہ اکبر حضور کے بازوں کے بارے میں ایک روایت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرہ ذرائع حضور کے بازو پہ بال تھے ابل الازدین و طویل الزندین یہ بھی لفظ ہیں اور ایک روایت میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ عظیم یہ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور علیہلات کے مبارک بازو عظیم تھے اور آل حضرت فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرو نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام حضور نے کنکر پکڑے اور کافروں پہ پھینکے شاہت الوجو اللہ مرعب وزلزل اہم تو خدا نے کیا کہا وہ مارا مہتا از رمیتا وناکن اللہ رما اے محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے یہ تو نے تو نہیں پھینکے یہ تو میں نے پھینکے ذرا <تصفح> غور تو کیجئے لوگ لوگ جدائی ڈال رہے اللہ اس کے رسول میں اللہ کہتا محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے یہ کنکر جو تو حضور نے پھینکے ہیں نا پھر کہا تو نے نہیں پھینکے یہ میں نے پھینکے ذرا غور تو کیجئے اس پہ یہ جو کنکر تو نے پھینکے یہ تو نے نہیں پھینکے یہ میں نے پھینکے و مارا رمیتا تھا یہ تھا اللہ ہر ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو غلطی لگی ہے دین سمجھنے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات ایک ہے اگر یہ کہیں گے تو کافر ہوں گے یہ نہیں کہتے ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں ہے لیکن بات ایک ہی ہے ذاتیں دو ہیں لیکن باتیں دو نہیں ذات ایک نہیں لیکن بات تو کنکر محبوب نے پھینکے اللہ فماتا محبوب یہ میں نے پھینکے اللہ اکبر تو محبوب علیہ اللہ وسلام کے وہ بازو ان پر ایک حدیث سناؤں ایک زہری حسن ہے نا بازوں کا اور زہری لمبائی ہے کہ موضونیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے مبارک بازوں لمبے تھے لیکن اس کا ایک اور مانوی قد بھی ہے اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہتے ہیں نماز پڑھائی حضور نے نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا بخاری کی روایت ہے پھر پیچھے کر لیا سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھ لیا حضور آج آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا پھر صحابہ سمجھتے تھے حضور کی اداؤں کا نام دین ہے تو یہ آج نئی ادا سامنے آئی ہے تو یہ بھی دین ہوگا تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم بھی ایسے کیا کریں یہ نماز کا حصہ ہے تو یہ آپ نے فرمایا کیا کیوں ایسا فرمایا تو حضور نے فرمایا اصل بات یہ نہیں تھی بات یہ تھی جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا میں اس کو توڑنے کے لیے بازو بڑھایا تھا پھر میں توڑنے لگا پھر میں نے نہیں توڑا اور اگر میں توڑ لیتا تم دنیا کے ختم ہونے تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا اب جنت کہاں ہے سات آسمانوں کے اوپر پہلے آسمان تک جانا ہو اربی تازی گھوڑا ہو بغیر کسی رکے ہوئے پانچ سو سال تک دوڑے تو پہلے آسمان تک پہ پھر اتنی ہی موٹائی پھر دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر فاصلہ پھر کہیں جنت جنت کا درخت بھی ایک پانچ سو سال کی اونچائی پہ ہوتا ہے اور حضور نے یہاں سے ہاتھ اٹھایا اور وہاں پہنچا دیا وہاں تک جا سکتا ہے ضرورت وہاں تک تھی کیونکہ پھل وہاں لگا تھا اگر آگے بھی لے جانا چاہتے تو جا سکتا کیونکہ پھل وہ توڑنا اس لیے وہاں تک پہنچایا میں اور اپنا ہاتھ اٹھائے تو کتنا اونچی جائے گا تین فٹ اونچا اس سے تو نہیں جاتا ہاں نظر میری اگر چھت نہ ہو درمیان میں تو دوسرے تیسرے آسمان کے ستارے بھی دیکھ لیتی آپ کی نظر بھی دیکھ لیتی میرا ہاتھ تین فٹ تک جاتا ہے اور نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے اور جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے نگاہیں کہاں تک جاتا ہے اچھا غور کرو میں یہاں کھڑے ہو کے دیکھوں تو نظر کہاں تک جاتی ہے آسمان تک اور محبوب جبرش پہ کھڑے ہوں گے تو پھر نظر کہاں تک گئی ہو لوگوں نے نبی کو سمجھے ہی نہیں ہے تو سمجھ سے ورا نبی لیکن لوگوں نے سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی اللہ اکبر وہ شان اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے جو محبوب کی ہی شان وہاں تک حضور کے جاتے ہیں ہاتھ جہاں کسی کا ہاتھ اچھا حضور کے مبارک کندے حضرت برا بن آزم کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من کا بین حضور کے کندھوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا کشادہ تھے کندھے حضور کے حضرت ابو حرارا کہتے ہیں کان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیمہ مشاشل من کا بین حضور کے کندھوں کی جو ہڈیاں تھیں ان کے جوڑ مضبوط تھے اللہ اکبر پوری امت کا بوجھ نہیں اٹھانا تھا اللہ اکبر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندوں کا ذکر کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس کہتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور کے پاس کوئی مانگنے والا آ جاتا تو کوئی ایسا مانگنے والا بھی ہوتا جس کو آداب کا پتہ نہ ہوتا کوئی بدو دور سے آ جاتا آداب نبوت کا علم نہ ہوتا وہ حضور کے پاس آ کے مجھے بھی دو مجھے بھی دو حتیٰ کہ سائلین کا ہجوم بن جاتا اور وہ حضور کا کپڑا قمیض پکڑ کے کھینچتا اور وہ جب کھینچتا نا حضور کی کمیز سرک کے نیچے آ جاتی ہم حضور کے مبارک کندھے دیکھ لیتے اللہ اکبر <سلام> کہتے ہیں نظر <بیازحی> کہ کہ آنے لگا کہتے ہیں ایسے لگا طرح چاند چڑا ہوا ہے <سلام> ایسا حضور کا کندھا چمکدار تھا آپ <سلام> جانتے ہیں ان کندھوں کی کہانی جب حضور نے فتح مکہ کیا ہے نا تو حضرت علی کو کہا میرے کندھوں پہ چڑھو اور بتوں کو توڑو حضرت علی نے کہا حضور آپ میرے کندھوں پہ چڑھے شیخ ابد الحق نے لکھا ہے اللہ اکبر تو حضرت علی حضور کے کندھوں پہ آئے بتوں کو توڑا اب غور کیجیے حضرت علی کیا فرماتے کہتے جب میں حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ چڑھا نا تو میں نے عرض کی انی لو تو نل تو اف تما اگر میں چاہوں نا تو آسمان کو بھی چھو سکتا ہوں اتنا اونچا چلا گیا اور شیخ عبداللہ کہتے ہیں جب حضرت علی نے چھلانگ لگائی نا تو مسکرا رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ علی مسکرا کیوں رہے ہو اور کی حضور اتنی اونچی سے نیچے گرا ہوا اور مجھے چوٹ بھی نہ لگی تو حضور نے فرمایا علی چوٹ کیسے لگتی تجھے چرانے والا نبی تھا اتارنے والا جبریل تھا اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت حضور کی مہر نبوت حضرت وح بن منبا سے سنیے ردی اللہ تعالیٰ سے کہتے اللہ نبی اللہ وقت کانت الح شام تن صلی اللہ علیہ وسلم فعین شامت کانت بین فہ کہتے جتنے بھی نبی ہوئے ہیں اللہ کے سب نبیوں کے ہاتھوں پہ مور نبوت ہوتی تھی جی دائیں ہاتھ پہ اور وہ نبوت کی علامت تھی سوائے ہمارے نبی کے ہمارے نبی کی مور نبوت ہاتھ پہ نہیں تھی بلکہ محاذ قلب پہ دو کندھوں کے درمیان کہتے اس کی کیا وجہ امام ربحانی نے غالباً سترہ وجہ بیان کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ باقی جو بھی آتا کسی نبی سے ملتا مسافہ کرتا پھر جانتا یہ اللہ کا نبی حضول کا چہرہ یہ ایسا بنا دیا کوئی مور نبوت دیکھے اور پھر اندازہ کرے پہلے ہی جان لیتا یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے اللہ اکبر گو اللہ کا نبی حسین ہوا ہے لیکن جو حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا وہ حضور کا مقصوم ہے حضور علیہ السلام کی مورہ و نبوت حضرت سائب بن یزید نے دیکھی کہتے ہیں کم تو خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفا ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی پشت کی جانب بیٹھا ایک دن کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا فَنَزَرْتُ الْا خَاتَمِهِ بَيْنَا قَاتِ فَيْهِ مِس جس طرح کی گنڈیاں ہوتی ہیں نا اس طرح کی میں نے حضور علیہ السلام کی حضرت جابر یش بہ جاساد حضور علیہ السلام کے دو کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کے برابر ابرا ہوا حضور کا گوشت کا ایک ٹکڑا تھا جو جسم کی رنگ سے مشابت رکھتا تھا وہ میں نے حضور علیہ السلام کی مول نبت دیکھیے اچھا حضور علیہ السلام کی مور نبوت کا ذکر کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی آپ جانتے ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ لمبی عمر کسی نے پائی ہے تو وہ حضرت سلمان فارسی نے پائی ساڑھے تین سو سال زندگی پائی ان کا باپ مجوسی تھا آگ کو پوچھنے والا لیکن یہ اپنی زمینوں میں جاتے بڑے امیر آدمی تھے تو راستے کے اندر گرجا تھا اس گرجے کے پادری کے پاس بیٹھنے اٹھنے لگے اس نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ آگ کو پوجنا اچھی بات نہیں ہے اور اس نے ان کے دل میں سچی طلب پیدا کی حضرت سلمان فارسی کے باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو باندھ دیا یہ کسی طرح سے جان چھڑا کر کے وہاں سے بھاگ گئے اور کہتے ہیں کہ میں بھاگ کے ایک پادری کی جا کے خدمت کرتا رہا ساری زندگی گزار دی جب اس کا آخری وقت آیا اس نے مجھے بلایا بلا کے کہا تو نے بڑی نوکری کی ہے بڑی خدمت کی ہے میری میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں اس نے کہا کہ میری تدفین کے بعد غموریہ چلا جانا وہاں کا پادری ہے جو اس وقت کتاب اللہ کا صحیح عالم ہے اس کے پاس تجھے کوئی خیر کی بات ملے گی میں تجھے صرف اتنی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی مرنے کے بعد اور غموریہ چلا گیا ساری زندگی میں نے وہاں گزار دی پھر جب وہ مرنے لگا تو اس نے مجھے بلایا کہنے لگا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس اب میں تجھ کو بھیجوں لیکن اب تو چلا جا یسرب میں نبی آخو زمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا اور وہ ہجرت کر کے یسرب میں آئیں گے کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں کیسے پہچان سکوں گا کہ وہ اللہ کے نبی کوئی شخص بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے اس نے کہا نشانیاں بتا دیتا ہوں ایک نشانی یہ ہے صدقہ نہیں لیں گے دوسری نشانی یہ ہے ہدیہ لیں گے تیسری نشانی یہ ہے دو کندوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی کہتے ہیں کہ میں کی جانب چلنے لگا تھا آگے سے کافلا آ رہا تھا انہوں نے مجھے پکڑ کے غلام بنا لیا اور میرے ساتھ بلا یہ کیا کہ آ کے مدینے میں بیچ دیا ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں خدمت کے لیے وقف کر دیا شہزادے تھے بہت بڑے بھاپ کے بیٹے تھے لیکن سچی طلب کے لیے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم آش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہتے ہیں، میں نے کہا مجھے غلامی بھی قبول ہے اچھا کہتے ہیں کہ میں ایک دن اس کی کھجوریں توڑ رہا تھا اور کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا اللہ اکبر اچانک تالا بدر علینا کی آوازیں آنے لگے. بس میرے اندر کشش پیدا ہوئی اور میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا میرے مالک نے پیچھے بھر کے مجھے پکڑ لیا اس نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا میں نے کہا میں غلام تیرا ہی ہوں یہ جسم تیرا ہی ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے کہتے میں تھوڑی سی کھجوریں لی اور حضور کے پاس چلا گیا میں نے کہا حضور یہ قبول فرمائے یہ صدقہ ہے فرمایا ہم نبی ہم صدقہ نہیں کھاتے کہتے نشانی پوری ہو گئی پھر کچھ دن ڈال کر کے میں پھر کھجوریں لی اور حضور یہ ہدیہ ہے حضور نے قبول فرما لے اب تیسری نشانی کی میں تاک میں تھا کہ کوئی موقع ملے تیسری نشانی بھی دیکھ سکوں کہتے ایک دن مجھے موقع ملا حضور تشریف لائے میرے باغ میں آ گئے عطے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے پاس آیا تو جب میں حضور کے قریب ہوا نا تو میں پیچھے پیچھے ہوتا تاکہ میں وہ کسی طرح سے حضور کی مور نبوت دیکھ لوں تو آقا کریم نے کیا کیا فال کا الہیہ ری ہو حضور پیچھے چادر رکھتے تھے حضور نے اتاری اور میری جانب پھینکی پھر رخ میری جانب پھیرا وکالا اور فرمایا انظر امرتا اس نے جو بتایا تھا دیکھ لے اس نے جو بتایا تھا وہ دیکھ لے فرایت الخم اللہ کی مور نبوت بھی دیکھ لی اللہ اکبر کہانی ویسے لمبی حضرت سلمان فارسی کی اور پھر آزادی بھی ہوئی پھر کھجورے اپنے دستے کرم سے حضور نے لگائی بھی درخت پک کے پھل بھی دینے لگے پھر وہ ذائقہ جو ابو حضرت سلمان فارسی کی کھجوروں کا تھا پورے مدینے میں کسی کھجور کا بھی نہیں تھا اللہ اکبر کیونکہ حضور نے اپنے دستے کرم پہ تیری غلامی پہ تیری غلامی پہ نثار ہزار آزاد دی غلام ہوئے مصطفیٰ کے لیے لیکن زمانے کے امام بن گئے پھر حضور نے بھی کیا اعزاز دیا فما سلمان و من الد لوگو سن لو سلمان فارسی میرے اہل بیت سے ہے آیا فارس سے اہل بیت رسول کا بن گیا ما یہ میرے اہل بیت سے ہے اللہ اکبر اچھا حضور کے مبارک ہاتھوں کا ذکر بھی سن اعلی حضرت کہتے میں تیرے ہاتھوں پہ صدقے میں تیرے ہاتھوں پہ صدقے کیسی تھیں وہ کنکریاں کیسی تھیں وہ کنکریاں آل اللہ اکبر جس سے اتنے کافروں کا دفاع تنموہ پھر گیا کنکریاں اٹھا کے حضور نے پھینکی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کانت کف رسول اللہ صلی اللہ وسلم الن الحریر <مازال> کہتی ہیں حضور کے مبارک ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے ریشم سے زیادہ نرم, نرم, نرم, نرم تھے اور حضرت تینس کہتے ہیں ماں مسیر ان ولا دیباج ان من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک نہ کوئی ریشم اور نہ کوئی دیباج میں نے چھو ہے جو حضور کے ہاتھوں سے نرم ہو آل آل آل اللہ اکبر حضرت مصنح بن سالے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا دادا جی کہتے ہیں صاف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور سے مصافحہ کیا پھر کیا ہوا فلم آرا ولی میں نے حضور کے ہاتھ سے زیادہ نرم کوئی ہاتھ ہے نہیں دیکھا حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ اللاۃ وسلم کے ہاتھوں کو چھونے کا مجھے بھی موقع نصیب ہو گیا بہت سارے بچے کھیل رہے تھے میں بھی تھا حضور علیہ السلام نے ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر میرے سر پہ بھی ہاتھ پھیرا پھر میں نے کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا حضرت جابر بن سامورا کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلط و السلام نے ایک دن شفقت کرتے ہوئے میرے رخسار پہ میری گال پہ ہاتھ پھیرا تو پھر ہوا کیا کہتے ہیں میرے رخسال پہ حضور نے ہاتھ پھیرا فوجت تو بادہ بردن وری ہن کہتے تو اتنا خوشبودار اتنا ٹھنڈا اتنا پیارا اتنا خوشبودار تھا لگتا تھا جس کا عطار کے برتن سے ابھی ہاتھ نکالا گیا حضرت قطادہ بن ملحان کی بھی سنی کہتے ہیں کہ حضور نے ایک دن شفقت سے میرے منہ پہ ہاتھ پھیر دیا اپنے ہاتھ میرے منہ پہ پھیر دیے۔ حضرت قتادہ کا چہرہ روشن ہو گیا۔ حضرت الا بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ کی جب آخری عمر تھی میں ان کے گھر گیا۔ بڑھاپے میں تو چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے لیکن ان کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ میں ان کا حال پوچھنے گیا۔ تو ان کے اوپر نزہ کالم کا طاری تھا۔ خیر وہ پیچھے ٹیک لگائی تھے تو بیٹھے تھے اور میں ان کی پائنت کی جانب بیٹھ گیا۔ کہتے گھر کافی کھلا تھا۔ اور پیچھے سے کوئی گزرا میں نے گزرنے والا کا عکس حضرت قطادہ کے چہرے میں دیکھ لیا یہ کس کا چہرہ روشن ہوا اللہ اکبر جس کے چہرے پہ حضور نے شفقت سے ہاتھ پھیر دیا اللہ اکبر اچھا حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا ذکر سنتے ہو تو آؤ حضور کی مبارک بغلوں کا ذکر بھی سنا حضور علیہلاۃ وسلام کی مبارک بغلیں بے بال تھی بعض نے کہا کہ تھوڑے سے بال تھے اور حضور نے کھینچ دیے تھے اور بعض کہتے ہیں بے بال تھی اور حضور کی بغلوں کا رنگ اور حضور کے جسم کے رنگ میں فرق نہیں تھا عموماً بغلوں کا رنگ اور جسم کا رنگ فرق رکھتا ہوتا ہے اور بغلوں کے اندر جو ہے وہ سمیل اچھی نہیں ہوتی اب سنو ایک صحابی کہتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا مائز ابن مالک کو سنگسار کیا گیا یہ ایک صحابی تھے جن سے غلطی ہو گئی حضور کے پاس آئے اور کہا حضور میں